السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعاله واصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الفقر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حلي إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقضة من اللي ثاني قولي أما بعد باب فضل الفقر باب فضل الفقر فقر كفضيلة فقيري كفضيلة یہ باب نمبر سولہ کتاب الرقاق سے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ پانچ احادیث لائے ہیں جن سے فقر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ فقیرے کی زندگی انسان کے لیے کتنی عمدہ ہے اور کتنی بہتر ہے ہم ان حدیث کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں یہ پہلی حدیث یہ صاحب ساحل اپنے رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرواتے ہیں کہ مر رجل علاء رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبیر اسلام کے پاس سے گزرا اس شخص کا تعین نہیں ہے لیکن ایک روایت میں یہ سراہتا ہے کہ وہ قریش میں سے تھا رجل من قریش اس کا تعلق قریش سے تھا فقع الراج الن تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس شخص سے کہا اس کا تعین بھی احادیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بات آپ نے کس سے کہی کیا کہا ما را کا فی ہات کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے اس شخص پر مالداری کے آثار تھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے بالکل مرتب تو آپ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی فقالت اس نے جواب دیا رجل من اشراف الناس یہ بڑے عمدہ اور اعلیٰ لوگوں میں سے اور اس کا تعلق اعلی خاندان سے ہے اور یہ صاحب مال ہے صاحب سروت ہے بزنائے ہری حریون ان خوفا کا یون یہ شخص اس قابل ہے کہ جہاں بھی یہ نکاح کا پیغام دے لوگ اس پیغام کو قبول کر کے اس کے اسے نکاح دے دیں گے اپنی بیٹی کا یا بہن کا رشتہ اس کو دے دیں گے جہاں بھی پیغام بھیجوائے تو اس کے پیغام کو قبول کیا جائے گا اور رشتہ دیا جائے گا اس کو اس قابل ہے یہ ان انشافہ شفا اور یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کی سفارش کر دے تو وہ سفارش بھی قبول کی جائے گی قال فساکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے سما مراج پھر ایک شخص اور گزرا فقاد علہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی شخص رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارا یو فی حاضہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اسی شخص سے آپ نے پوچھا فقال اس نے جواب دیا یا رسول اللہ وسلم آد رجل من فقراء فقراً یہ شخص فقراء میں سے ہے جو مسلمانوں میں سے فقرا ہیں ان سے اس کا تعلق ہے حراضا ان خاصہ اللہ کا اور یہ شخص اس لائق ہے کہ اگر کہیں یہ نکاح کا پیغام بھی جوائے تو اس کو رشتہ نہ دیا جائے وہ انشفا ہے اللہ اور کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اس کی سفارش ہم کیوں مانیں یہ اس کی سفارش ماننے میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو اس کی سفارش قبول ہی نہ کی جائے بے انقاد اللہ القول ہی اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی ہی نہ جائے لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہ ہوں یہ ایک بے حذیت شخص ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم, رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حاضہ میں مل العرد مثل یہ شخص جو ہے جو فقیر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اس کو رشتہ نہیں دیا جائے گا یہ شخص بہتر ہے اچھا ہے اس دوسرے شخص جو مالدار تھا جس کو لوگ رشتے دیں گے جس کی سفارش قبول کریں گے تو یہ غریب شخص اس مالدار شخص سے بہتر ہے اور فرق اس زمین کے برابر اتنی وسیع قریض یہ زمین ہے تو ان دونوں میں ان بہتری کے ادوار سے اس زمین کے برابر فرق ہے یہ غریب آدمی اس مالدار آدمی سے افضل ہے اور یہ فرق اور جو فضیلت اور مرتبہ ہے یہ اس زمین کے بقدر ہے کہ اس زمین کے بقدر یہ شخص اس سے بہتر تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر انسان کی فضیلت اور اس کی شان بیان کی اور فقیر اور غنی ان دونوں کا تقابل کیا اور فرمایا کہ غنی کے مقابلے میں فقیر جو ہے وہ بہت ہی بہتر بہت ہی اعلیٰ اور اشرف ہے اور اس قدر فرق ہے کہ پوری زمین کے بقدر دوسرے سے فجر کی فضیلت واضح ہوتی ہے دوسرے دیس پڑھ قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن الاعمشي قال سمعت ابراويل قال عدنا قبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله ووقع اجرنا على الله تعالى فمننا من مضى لم ياخذ من اجره شيئا منهم مصعد بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من, من أين عد له فمرسه فهو فهو محسن دي يهديسه ابو وائل یہ علماء تعوین میں سے تھے اور یہ دلمسعود رضی عنہ کے بڑے ملازم شاگردوں میں سے تھے پروات کے خود نا خباب ہم نے عیادت کی خباب رضی عنہ کی یہ خبابِن عرت نبی السلام کے صحابی مہاجرین میں سے اور ان کا نصف بھی نبی السلام کے نصف سے ملتا تھا نبیر اسلام کے دادا کو سے جا ملتا تھا ان کا نصب نویر اسلام کے نصب میں یہ شریک تھے خباب بن نوراف رضی اللہ عنہ تو ان یہ بیمار پڑ گئے تو ان کے عیادت کے لیے گئے ان میں ابو وائل بھی تھے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی خباب سے سن کر خباب نے کیا کہا حا جر مع نویے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مدینہ مکہ سے مدینہ کی طرف کیوں ہجرت کی نريد و بجح اللہ ہم اللہ کی رضا کے متلاشی تھے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے متلاشی تھے مراد رضا فوقہ اجرن اللہ تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا گھر چھوڑا حتیٰ کہ خونی رشتے بھی توڑ دی اور مدینہ پہنچ گئے یہ بڑا افضل اجر ہے بڑا عظیم عمل ہے اور عدیم و شان اس کا اجر ہے یہی اجر کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر فرمایا کہ حدیم و ماں کا ناقابلہ ہے ہجرت کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ گر جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں بڑا ادیم شان اجر ہے تو ہم نے ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا کیونکہ یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا منا مَن موا لم یا من اجر ہی تو ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے گزر گئے یعنی انتقال کر گئے اور اپنے دنیا کے اجر سے کچھ نہ لے سکے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ کے جو ابتدائی کچھ سال تھے وہ بھی بڑی تنگی اور فقر میں گزرے تھے تو اسی تنگی اور فقر میں وہ چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا کے خزانے وہ نہ سمیٹ سکے دنیا کا مال نہ کما سکے اسی فقر میں وہ چلے گئے دنیا کو چھوڑ کر میں مصعب بن عمیر ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہو بن عمیر رضی اللہ عنہ ہوتیلہ یوم عہدین جو جنگ عہد میں شہید ہوئے اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں اور ہجرت کے اعتبار سے بھی سابقین میں سے جنگ عہد میں شہید ہوئے اور جنگ عہد تک جو مسلمان تھے بڑے بے سروسامانی میں تھے تنگی عیش تھی جنگ عہد میں شہید ہو گئے وطورا کا نامورا سن اور ایک چادر چھوڑ کے یہ ان کا کل ترقہ تھا حالانکہ اسلام قبول کرنے سے قبل جی بڑے و نیم میں پلے ہوئے تھے اور ان کا گھرانہ بڑا مالدار تھا مگر اسلام قبول کیا اس کے بعد تنگی عائش اور میں زندگی گزری اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ آج شہید ہوئے جب ان کا ترکہ دیکھا گیا تو ایک چادر نکلی بس اور وہ چادر چھوٹی سی تھی اسے کفن کے لیے چنا گیا فرماتے ہیں کہ فا دا غتائی نہ اور ہو بدا ترجلا ہو جب اس چادر سے ہم ان کے سر کو ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے و ادا غتائی نارجلئی بذا رسو ہو اور جب ان کے پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا اور ننگا ہو جاتا ہمارا ننبیو صلی اللہ علیہ وسلم ان غتی اور تو ہمیں حکم دیا رسول اللہ تعالیٰ وسلم نے کہ ہم ان کے سر کو ڈھانپ دیں وہ نجر اعلیٰ اللہ ریلے شیمل اور ان کے پاؤں پر عذخیر ایک گھاس تھی بوٹی تھی وہ ڈال دیں پاؤں میں پاؤں پر عزغیر بوٹی یا گھاس ڈال دیں جس سے پاؤں ڈھک جائیں اور سر اور چہرہ ڈھانپنے کے لیے وہ چادر چادر چہرے پہ کر دی جائے پاؤں کھلے رہیں گے تو پاؤں پر وہ گھاس عذخر جس کا نام تھا مدینے میں وہ پائی جاتی تھی وہ ڈال دی جائے یہ مصر بن عمیر انہی میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا صابقین اولین میں سے اور پھر ہجرت بھی کی اور دنیا مستحکم ہونے سے قبل دنیا سے چلے گئے جس فقر سے آئے تھے جس فقر میں رہے اسی فقر میں ان کا انتقال ہو کے وہ منامن عینا اطلاح سمور تو ہو فہو یہ اور ہم میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں کچھ صحابہ جن کے پھل پک چکے ہیں اور وہ ان کو چن چن کر کھا رہے ہیں فہو یہ حذیب ان پھلوں کو چن چن کر کھا رہے ہیں وہ جن کے پاس باغات ہیں اور دولت کے انبار ہیں اور ان کی فصلیں پکتی ہیں اور باغات تیار ہوتے ہیں ان پھلوں کی تجارت بھی کرتے ہیں اور چن چن کر کھا بھی رہے ہیں اور اپنے اہل کو کھلا بھی رہیں تو یہاں بھی جو خباب بن عرص رضی اللہ عنہ نے فقر کی فضیلت بیان کی ان کے بقول جو صحابی جو ہمارے ساتھی دنیا کی فراوانی سے قبل چلے گئے فقر کی حالت میں وہ اپنا سارا اجر لے گئے اللہ ان کو اجر دے گا بے تحاشہ ثواب دے گا اور ہم پیچھے رہ گئے ہمیں دنیا کے خزانے مل گئے فتوحات ہوئیں اور دنیا کا مال ہمارے قدموں میں ڈھیر ہو گیا تو لگتا ہے کہ جو کچھ نیکیاں ہم نے کمائی تھیں ان کا صلہ ہمیں دنیا میں دے دیا گیا اس بات کو یاد کر کے وہ رویا کرتے تھے اور بہت ہی پریشان ہوا کرتے تھے ان خبر میں عرض رضی لائن ہو اور اگر یہ وہی قصہ ہے جس مرض میں ان کی موت ہوئی تو ان کے برآساں نے جب دیکھا کہ کچھ موت کی علامات نظر آ رہی ہیں تو ان کا کفن تیار کرنا شروع کر دیا اور ایک شخص وہ کفن کی چادریں لے کر سامنے سے گزر گیا اور ان کی نظر پڑ گئی تو فرمایا کہ بلا کنہ حمزہ اللہ کفن لہو لیکن نظیر احسام کے چچا امیر حمزہ سید ال کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تو یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور جو وقت گزارا بڑی ایک تنگی عیش اور فقر کے ساتھ اور یوں ہی چلے گئے مانا ان کا عجر و اجرا صبح محفوظ ہے ہماری زندگیاں لمبی ہو گئیں فتوحات ہوئیں تو ہمیں یہ مال غنیمت ڈھیروں مل گیا اور سونے کے ڈھیر مل گئے اور بڑی بڑی سواریاں مل گئیں اونٹ اور گھوڑے اور بکریاں مل گئیں اور بڑے بڑے باغات مل گئے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے نیکیاں کمائی تھیں ان کا صلہ ہمیں دنیا میں دے دیا گیا اصل میں یہ بات ان کی توازن اور ورا کی دلیل ہے ورنہ تمام صحابہ پوری استقامت پر قائم تھے جب فقر کی زندگی تھی تب بھی استقامت تھی اور صبر تھا اور جب تبنگری اور غنا اور مالداری کی زندگی آ فتوحات کے نتیجے میں تب بھی استقامت تھی حق کے شکر ادا کرتے اور اللہ کی راہ میں بڑی بڑی ثقافتیں کرتے لیکن میں عرض کا پریشان ہونا یہ ان کی توازوں کی دلیل ہے اور ان کے ورا کی دلیل ہے جتنا ایک انسان نیکوکار ہوگا اور تقوا کے معراج پر ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر توازو ہوگی بڑی سے بڑی نیکی کو معمولی سمجھے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا ہیبت ناک پہاڑ کی مانند قرار دے گا یہ تقوی کی علامت ہے اور ورح سے بھرپور ایک سوچ ہے لیکن پھر بھی صحابی کی گفتگو سے فقر کی فضیلت اور فقر کی اہمیت واضح ہوتی ہے <تصفيق> قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء تابعه أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس جی یہ حدیث اسی فقر کی فضیلت میں بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشلا فرمایا اطلعت تفی الجنتی فرعیت و اکثر عالفقر بطلا تو فی الن نعری فرعیت و اکثر عالحم نثا میں نے جنت میں جھانکا تو جنت میں میں نے دیکھا زیادہ فقیر تھے فقرا زیادہ تھے اور مالدار کم تھے وہ طلاق ناری فرعید و اکثر عال اور میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے یہ جنت اور جہنم میں جھانکنا یا تو میں راز کے موقع پر اللہ اللہ ربرعزت نے آپ کو جنت اور جہنم دکھائی تھی تو یہ آپ کا مشاہدہ کہ جب آپ نے جنت دیکھی تو دیکھا کہ جنت میں فقراء زیادہ اور مالدار کم ہیں اور جب جہنم دیکھی تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے یا پھر ہو سکتا ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھایا ہو کیونکہ آپ کے کئی خواب بھی ایسے ہیں جس میں جنت اور جہنم کے نظارے کا ذکر ہے تو ممکن ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہو اللہ عالم تو باہر کیف عزیز سے فقر کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ جنت میں فقراء زیادہ پھر مالدار کم تھے مگر یہ فضیلت فی نفس سے ہی فقر کی نہیں ہو سکتی یہ معنی نہیں ہے کہ فقر کی بنا پر جنت میں کہ اکیلا فقر جنت کے داخلی کے کافی نہیں ہے فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ نیک ہونا بھی ضروری اور آمالے سالح بھی ضروری تو فقراء کا جنت میں زیادہ ہونا اس بنا پر نہیں کہ وہ فقراء ہیں بلکہ اکیلا فقیر ہونا کافی نہیں ہے جنت کے حصول کے لیے ایک فقیر اگر گناہ گار ہے تو وہ جنتی نہیں ہے ایک فقیر اگر بدعقیدہ ہے تو وہ جنتی نہیں ہے تو فقر سبب نہیں ہے جنت کے داخلے کا بلکہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ نیک ہونا صاحب عقیدہ ہونا منہج کا سلیم ہونا یہ ضروری ہے تو پھر زیادہ فقرا کیوں تھے اس لیے کہ دنیا میں فقرا زیادہ ہیں مالدار کم ہیں آپ کسی علاقے میں کسی شہر میں دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو فقرا زیادہ نظر آئیں گے اور مالدار کم نظر آئیں گے مالدار اکہ دکا لوگ ہوں گے جو کاروباری یا بڑے تاجر ہوں گے ان فقرا یقیناً زیادہ ہوں گے اس لیے فقرا آپ کو زیادہ دکھائی دیے تو باہر کیف اکیلا فقر حصول جنت کا سبب نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ نیک ہونا بھی ضروری ہے اور اگر وہ نیک ہے اور فقر پر صابر ہے تو اس کا فقر بھی ایک سبب بن سکتا ہے جنت کے حصول کا لیکن ساتھ ساتھ نیک ہونا ضروری ہے عقیدہ اور منحج کی سلامتی ضروری ہے اور اعمالِ صالحہ اختیار کرنا اور اپنانا بھی ضروری ہے اسی طرح جب آپ نے جہنم میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے اس کا سبب ایک حدیث میں واضح ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے اجتماع میں خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ بے شمار تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں گئی تو آپ نے سوچا کہ عورتوں کو الگ سے واضح کیا جائے خطبہ دیا جائے تو آپ بلال حویشی کو لے کر عورتوں کے اجتماع میں آ گئے نبی رسلام کے دور میں خواتین بھی عید کی نماز کے لیے آیا کرتی تھی بلکہ آپ کی تاکید تھی کہ عورتیں آیا کریں یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت کے پاس اپنا حجاب نہ ہو ابایا نہ ہو تو اپنی سہیلی سے پڑوسن سے مستعار لے لے لیکن آئے ضرور اور اگر سہیلی کے پاس بھی ایک ہی ہو تو کوشش کریں کہ دونوں سہیلیاں ایک ہی چادر میں لپٹ کر آ جائیں ایک ہی چادر اس طرح ڈھانپ لیں کہ دونوں کا پردہ ہو جائے اور وہ عیدگاہ پہنچ جائیں حتیٰ کہ وہ عورت جو اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہو جن ایام میں نماز نہیں پڑھ پاتی روزے نہیں رکھ پاتی وہ بھی آج ہے عیدگاہ میں نماز نہ پڑھے مگر دعاؤں میں شریک ہو تو عورتیں سبھی آ کرتی تھی نماز عید کے لیے تو آپ نے سوچا کہ اجتماع بہت بڑا ہے اور لگتا ہے کہ آخر تک خواتین میری آواز نہیں سن سکے خطبے کی تو آپ ان کو الگ سے خطبہ دینے تشریف لے گئے عورتوں کے اجتماع گاہ نے اور ایک خطبہ ایک واحد آپ نے ایک فرمایا جس میں کچھ جملے یہ تھے یا معاشر النساء تصدخہ اکثر منظر استفار اے عورتوں صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو فنی اریف وکنہ اکثر احدنار میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے تمہاری تعداد میں نے زیادہ پائی ہے جہنم کے اندر تم زیادہ تعداد میں ہو تو بچاؤ کے لیے کیا کرو صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو تو عورتوں میں یہ سن کر ایک سناٹا جاری ہو گیا اور عورتوں نے جلدی سے صدقہ دینے کی کوشش کی بلکہ اپنے زیورات تک اتار کے دے دیے اور بعض عورتوں نے جلدی زیور اتارنے کے لیے اپنے کان تک زخمی کر لیے اس طرح نوچ کر کانوں کی بالیاں اتاری ہیں کہ کان تک زخمی کر لیے نبینہ اسلام کی اتباع ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا وہ بھی میں یار یا رسو رسم ایسا کیوں ہے ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ رمایا اس کے دو اسباب ہیں تم فرن و تخف تمہاری زبانوں پر لانتے اور ملانتیں بہت ہوتی گالی گلوچ غیبتیں شپوے تانہ زنی بہت ہوتی ہے بتفد الشیر اور تم شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہے تمہارا سلوک اپنے خاندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا نافرمانی کرنا ناشکری کرنا اور ان کے سامنے بلند آواز سے چیخ چیخ کر بولنا اور پکارنا یہ تمہارا ایک کردار ہے اس کردار کی بنا پر تم جہنم میں زیادہ ہو تو یہاں عورتوں کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی اپنے اس کردار کی بنا پر حالانکہ مرد کی بنسبت نسبت عورت کے لیے جہنم سے بچنا اور جنت کو پا لینا آسان ہے رسول اللہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اگر پانچ نوادیں پڑھ لے ہر روز رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے چار کام کر لے فلتد خل میں اب جنت تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اتنا آسان مگر اتنا آسان ہونے کے باوجود عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اپنے اس زبان کے فعل کی بنا پر غیبتیں چغلیاں تائنا زنی گالی گلوچ شکوے ان کی زبانوں پر زیادہ ہوتے ہیں اور شوہروں بدتمیزی اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں اس بنا پر وہ جہنت میں زیادہ ہوں گی تو اس حدیث میں بظاہر فقر کی فضیلت ہے کہ جنت میں فقراء زیادہ تھے اور مالدار کم تھے اور جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد بھی کم تھے ویسے جنت میں بھی عورتیں ہی زیادہ ہوں گی جنت میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جس کی دلیل نبی السلام کی حدیث ہے کہ ہر جنتی کو دو دنیا کی عورتیں دی جائیں گی تو گویا عورتوں کی تعداد جنت میں مردوں سے ڈبل ہوگی دو گنا ہوگی تو تعداد عورتوں کی بھی جنت میں ہی زیادہ ہوگی تو معنی عورتیں اگر اپنی اصلاح پر آئیں تربیت پر آئیں اور ورا اور تقوع پر رہیں تو بڑی وہ کامیاب قرار پائیں گی لیکن وہ بدنصیب عورتیں جہنم کا لقمہ بنے گی جن کی زبان محفوظ نہیں ہے اور جن کی زبان کا استعمال بالکل شریعت کے مقاصد کے خلاف ہوتا ہے تو یہ تین حدیثیں ہوگی جس میں جن میں ایک فقر کی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی جی امام مح... بخاری کے مطابق پیش کی ہے ایوب اور عوف نے ابو رجا کی مطابقت کی ہے اور ایک صنعت اور پیش کی ہے اپنا حماد فخر فخر اور حماد الرجی ابو رجا سے روایت کر رہے ہیں اور ابو رجا ابن عباس سے مانا اس حدیث کو دو صحابہ نے روایت کیا ہے ایک عمران حسین نے جو سلم بن ذریع ابو رجا سے ابو رجاء عمران حسین سے روایت کر رہے ہیں اور اسی حدیث کو سخر الرحمات بن نجیح نے ابو رجا سے اور عبداللہ بن عباس سے تو یہ حدیث عمراء بن حسین سے بھی مروی ہے اور عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے اور سندوں کا اختلاف اور تنبع امام بخاری نے ثابت کر دیا پیش کر دیا جی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبدالواریسی قال حدثنا سعید ابن ابی عروبتا عن قسادتا عن حنس رضی اللہ عنہ قال لم یعکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوان حتی مات وما اکل خبزا مربطا حتی مات یہ حدیث بھی فقر کی نشان دہی کرتی ہے کہ نبی رسولان کو سیرت طیبہ سے آپ کے جو فقر کے مظاہر تھے ان پر مشتمل ہے جس کے راوی آپ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یعکل النبی صلی اللہ خیوان حتہ ماتا نہیں کھایا نبی السلام نے کھانا کبھی بھی خیوان پر خیوان کے معنی اونچا دسترخوان جس جیسے آپ ٹیبل ہے یا میز ہے کھانے کی تو نبی السلام نے کبھی اونچے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا حتہ ماتا اپنے فوت ہونے تک ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر بچھے ہوئے دسترخوان جو زمین پہ بچھا ہوتا تھا اس پر آپ نے کھانا تناول فرمایا اور کبھی آپ نے اونچے دسترخوان پر جیسے میز ہے اس پر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا وما عقل خوب زن مرکقن حدماں تھا اور آپ نے نہیں کھایا کبھی بھی ایسی روٹی جو مرقق ہو مرقق کا معنی یعنی باریک آٹا باریک ہو اور پتلی روٹی ہو ہمیشہ موٹا آٹا جس میں چھان بھی شامل ہو اس کی روٹی موٹی ہی بنتی ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک پتلی روٹی جس کو آج چپاتی کہا جاتا ہے نہیں کھائی حتیٰ ماں تھا حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فخر کی زندگی کو ترجیح دینا حالانکہ آپ پر خزانے پیش کیے گئے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی اور سارے حجر کو اور کینکریوں کو ہیرے بنانے کی پیشکش کی گئی مگر آپ نے قبول نہیں کی اور فقر کی زندگی کو ترجیح دی اور یہ فرمایا کہ میں ایک دن کھانا کھانا چاہتا ہوں تاکہ سیر ہو جاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوک سے گزارنا چاہتا ہوں تاکہ بھوک کی تکلیف پر صبر کر سکوں اور میری پوری زندگی صبر و شکر کا مرقع بن جائے اور صبر و شکر کی آئینہ دار بن جائے ایک دن کھاؤں اور شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں یہ نبی السلام کی توازو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور کبھی آپ نے پتلی روٹی نہیں کھائی چھنے ہوئے آٹے کی کبھی نہیں کھائی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معیشت کو یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ کس قدر آپ کی معیشت یعنی تنگی پر, پر جی قال قال عن, ابی عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فی رفی من شیئن دو اللہ شطر رف فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ یہ حدیث ام المومین سیدہ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ گھر کے امور کا ذکر ہو اور نبی اسلام کی معیشت کا ذکر ہو اور ام المین کی حدیث نہ ہو اکثر جو آپ کے خانگی امور ذکر ملتا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایات سے ملتا ہے دن کی باتیں رات کی باتیں سونے اور جاگنے کی باتیں اکثر احادیث کی راضیہ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الحا ہے تو ان کی حدیث بھی ہمارے سامنے آ گئی خواتین کے توفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فی رفی من شعین یا ذو رو الاشت الشعرین فی رف انلی جب نبی السلام کا انتقال ہوا تو میری رف میں رف سے مراد جو دیوار میں ایک شگاف ہوتا ہے جس میں گھروں کا سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے ایسا برتن جس میں راشن جمع کیا جاتا ہے یعنی ہر گھر کی اپنی ایک ایک چیز ہوتی ہے بعض گھروں میں بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں لمبے اس میں گندم وغیرہ یا آٹا یا جو بھی چیز کی جاتی ہے اور بعض گھروں میں یعنی کچھ چھوٹی الماری ہوتی ہے اسی طرح یعنی بعض گھروں کی تعمیر ایسی ہوتی تھی کہ دیواروں میں جو ہے وہ شکاف کیا جاتا اور ان شگافوں میں گھروں کی چیزیں جو ہے وہ ذخیرہ کی جاتی تو یہ رف اس کو رف کہا جاتا ہے الماری کہہ لیجئے یا برتن کہہ لیجئے جب علیہ السلام کو انتقال ہوا تو میری الماری میں یا میرے برتن میں جو اناج کا برتن ہوتا ہے کوئی قابل ذکر راشن نہیں تھا یا ذو قبل جس کو ایک زندہ انسان کھا سکے ان شطر شعیر مگر تھوڑے سے جو تھے شطر کا معنیٰ نصف ہوتا ہے اور شطر کا ایک معنی اور ہے اور وہ ہے قلیل نصف سے بھی کم انہیں تھوڑے سے جو کلیل من شعیر انہیں تھوڑے سے جو تھے جو میرے وہ گھر کے توشہ دان میں رکھے ہوئے تھے رفن لی عقل تو من ہو اسی سے میں نبی اسلام کے انتقال کے بعد کھاتی رہی حتالیٰ علی اور کافی زمانہ گزر گیا جو تو بہت تھوڑے تھے روزانہ اپنی بقدر ضرورت نکال تھی اور وہ کھاتی اور کافی اس میں وقت گزر گیا کافی زمانہ گزر گیا فقیل تو ہو ہے ایک دن میں نے سوچا کہ ذرا تول لوں کہ کتنے جاؤ باقی رہ گئے تاکہ آگے کی تصویر کی جا سکے جب میں نے تولا تو پھر وہ جلدی ختم ہو گیا ففا ہے جلدی وہ فنا ہو گیا اور جلدی وہ ختم ہو گیا اور کھا پی کر برابر ہو گیا اس سے قبل تولا نہیں تھا اور وہ چلتا رہا ایک دور گزر گیا ایک زمانہ گزر گیا جو بھی میں نے تولا اور نکال کر دیکھا کہ کتنا باقی بچا ہے تاکہ اس کا اندازہ ہو سکے اور آگے کے حالات کی کوئی ترتیب بنائی جا سکے تو اس کے بعد وہ جلدی ختم ہو گیا اس کا معنی یہ ہے کہ کھانا جو گھر میں ذخیرہ ہو اس کو یوں ہی استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی اور اگر اس کو آپ گن گن کر تول تول کے رکھیں گے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ اس حدیث کا مقصود یہ کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ خاص تھا نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور چونکہ یہ راشن اللہ کے پیغمبر آپ کو دے کر گئے تھے تو نبی علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیز ہو تو برکت سے خالی کیسے ہو سکتی ہے اس لیے اس میں اللہ نے برکت ڈال دی اور تا دیر چلتی دی رہی یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کا محافظ ہوتا ہے اور بندوں کے برا صاحب بھی اگر نیک اور سالے ہوں تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے تو نبی علیہ و سلام کے لیے برکتیں تو تھیں ہی اللہ کی طرف سے لیکن آپ کی یہ پیاری بیوی ام المومنین جو آپ کی حبیبہ تھیں آپ کی محبوب تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے انتقال کے بعد انہیں بھی برکت سے نوازا اور جو ایک راشن اللہ کے بیگم پر چھوڑ کر گئے اس نے اس طرح برکت دی کہ وہ بڑھتا گیا حالانکہ تھوڑا سا تھا لیکن روز نکالتیں اور کھاتی اور وہ ختم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا اور ایک طویل وقت گزر گیا لیکن ایک دن اس کو نکال کر تولا اور پھر وہ جلدی ختم ہو گیا تو کھانے کو کھانے کی سامان کو یوں ہی استعمال کرتے رہنا چاہیے اللہ پر توقل کرتے ہوئے اس میں برکت کا امکان ہے اور اگر تولیں گے تو پھر وہ برکت چھن سکتی ہے یہاں ایک اور ہے اس سے ایک تعارض ظاہر ہو رہا ہے نبی اسلام کے کی جیسا کیلوں طعامکم یبارک لکم فی یبارک بارک فی کہ اپنے کھانے کو تولو یہ تولنا باعث برکت ہے اور یہاں تولنے سے برکت ختم محسوس ہو رہی جو ہی تو برکت ختم ہو گئی اور وہ حدیث اس میں آپ کا حکم ہے کہ تولو اور یہ تولنا باعث سے برکت ہے یہ تعارظ نہیں ہے دونوں حدیثوں کا اپنا اپنا ایک محمل ہے جہاں تولنے کا حکم ہے وہاں سودے کے وقت ہے کہ سودا بم نہ کرو مثلا گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور آپ چل ہیں کہ چلو تولو نہیں ایسے ہی سودا کر لو سمجھ لیتے یہ پچاس کلو ہے پچاس کلو کے پیسے ادا کر دو تم تو پچاس سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے تولو تو اور تول کر سودا کرو تول کر بیچو وہ باعث برکت ہے تو جہاں راشن کو تولنے کا حکم ہے وہ اندل دل بے و شرا ہے خرید و فروخت کے وقت اس کو تول کر بیچو تاکہ سودے میں ابہام اور جہالت نہ ہو اور کسی فریق کا نقصان نہ ہو اور جہاں تولنے سے برکت اٹھ جانے کا ذکر ہے وہاں وہ گھروں کا راشن ہے جو بازار سے خرید کر لایا گیا اور اس کو ایک برتن میں یہ توشہ دان میں محفوظ کیا گیا اب روزانہ آپ اس کو کھول لیں اور اپنی ضرورت کا نکال لیں اور اس کو چلاتے جائیں یہ چیز سے برکت ہو سکتی ہے اب اللہ تعالی عالم یہ پانچ روایتیں امام بخاری نے پیش کی ہیں یعنی فقر کی فضیلت میں یہ مسئلہ یہ ہے اس پر بحث کی ہے کہ زیادہ افضل کیا ہے فقر یا گنار فقیری یا مالداری دیکھیں اگر ایک فقیر ہے اور وہ صبر سے کام نہیں لیتا تو اس کا فقر اس کے لیے قطع عم کا باعث نہیں اور اگر ایک مالدار ہے اور وہ شکر سے کام نہیں لیتا تو اس کی مالداری اس کے لیے قطع باعث فضیلت اور باعث برکت نہیں ہے اگر فقیر غیر صابر ہے تو اس کا فقر اس کے لیے مفید نہیں ہے. اور ایک غنی انسان اگر غیر شاکر ہے تو اس کا غنا اس کے لیے باعث برکت نہیں ہے فقیر غیر صافر کیسے ہو سکتا ہے مثلا ٹھیک مانتا ہے ہر کس و ناقص سے سوال کرتا ہے اور بعض اوقات مال کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دیتا ہے یہ بعض اوقات عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں فلاں درگاہ پہ چلو اور فلاں شخص کو داتا مانو اور فلاں کو مشکل کشا مانو فلاں کو دستگیر مانو یہ فقیر اپنے فخر کے امتحان میں ناکام ہے اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے نبلوکم بشر شر بلخیر فتنا ہم شر اور خیر دونوں کو امتحان بنا کر تمہیں آزمائیں گے تو بعض اوقات ایک بندے کی ابتدا اور اس کا امتحان فقر کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بندے کا امتحان مالداری کے ساتھ ہوتا ہے تو فقیر اگر صبر نہ کرے اور بے صبری کا مظاہرہ کرے عقیدے کے خلاف منحج کے خلاف توکل کے خلاف تو وہ اب کس امتحان میں ناکام ہے تو اس کی اس کا فخر اس کے لیے باعث سے فضیلت نہیں ہے اور ایک مالدار شخص اگر اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت نہیں کر رہا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بوقت ضرورت اپنا مال فقراء مساکین پر خرچ نہیں کرتا اہل و عیال پر بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے یہ انسان مالداری کے امتحان میں ناکام ہوگی فضیلت اس فقیر کی ہے جو فقیر صابر ہو اور فضیلت اس مالدار کی ہے جو مالدار بھی شاکر ہو تو فقیر صابر اور غنی شاکر یہ دونوں فضیلت کے مستحق ہیں اور یہ دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہیں اب سوال پھر بھی قائم ہے کہ غنی غنی شاکر اور فقیر صابر میں کون افضل تھی کہ دونوں اپنے منحج پر قائم ہیں فقیر انسان صبر کر رہا ہے اور مالدار انسان شکر کر رہا ہے ان دو میں کون افضل ہے؟ ہم نے یہ پانچ حدیثیں پڑھی ہیں جس میں ایک فقر کی فضیلت سامنے آتی تو حادیث میں غنا کی فضیلت بھی موجود ہے جیسے نبی اسلام کا فروغ پیچھے گزرا کہ ان الم هم الاقلون الا من قال کداب ہا کدہ با کہ دیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں مالدار سے وہ مفلس ہوں گے اور قلت اجر کا شکار ہوں گے سوائے اس مالدار کے جو اپنے مال سے دائیں بائیں آگے پیچھے ثقافتیں کرے تو یہاں مالداری کی فضیلت کا پہلو سامنے آتا ہے کہ جو مالدار مال کماتا ہے اور اس کے دل میں بڑی ثقافت کا جذبہ ہے مستحق مستحقین پر مال لٹھا دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ بڑے عجر کو حاصل کرے گا اور اونچے دراجات پر فائز ہوگا تو یہاں غنی شاکر کی فضیلت ہے اور نبی نے سال میں وقاعت سے کیا فرمایا تھا وہ پیچھے گزر چکی ہے حدیث ان نقا انتظر یہ تک یہ ایسا اگر تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جائے غور کرے غنی کا لفظ ہے یہ بہتر ہے کہ ان کو تو ان کو تو فقیر چھوڑ کر جائے تو یہ دونوں لفظ آ گئے غنی کا بھی اور فقیر کا بھی تو اپنے اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جانا افضل ہے فقیر چھوڑ کر جانے سے تو اس عزیز سے تو ایک تقابل سامنے آ رہا ہے کہ غنا افضل ہے فقر سے کہ تم کوشش کرو تمہارے وارث جو ہیں وہ مالدار ہوں اغنیہ ہو فقرانہ ہوں کہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ تو یہاں تو باقاعدہ ایک, ایک تقابل کی شکر میں اللہ کے پیغمبر کا فرمایا ہے کہ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو فقیر نہ چھوڑو تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مالداری افضل ہے فقر سے اور پھر جب کہاں پھر مالک نے نبی السلام سے کہا تھا جب ان کی توبہ قبول بولے کہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے مال بھی بہت تھا ان کے پاس تو آپ نے کیا فرمایا ہم سے پہلے کا فائدہ مال بخیر اللہ کا کہ کا سارا نہیں کچھ مال روک لو مال ہونا چاہیے آپ کے پاس اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے یعنی کا بھی مالک اگر مال سارا دے دیتے تو فقیر ہو جاتے ہیں نا تو آپ فرما دیں کہ ٹھیک ہے دے دو سارا فقیر ہونا افضل ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ مال اپنے پاس رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے یہاں بھی مال ہونا اسے بہتری قرار دیا گیا اور پھر صحیح مسلم نبی علیہ اسلام کی حدیث ہے کہ نعم المال الصالح ذخال الصالح کہ پاکیزہ حلال کا مال بہت ہی عمدہ ہے اگر وہ ایک نیک انسان کے پاس ہے مرد صالح کے پاس اگر اس کے ہاتھ میں اگر مال ہے تو یہ مال بہت ہی بہترین ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو قباثا ہیں جن کے پاس مال آ جائے وہ تو توانی اور تمرد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس زمین پر افلاطون بن جاتے ہیں اور پھر ہر جائزوں میں جائز کام کرتے ہیں اور ایک کبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہی مال اگر ایک نیک بندے کے پاس ہو متواز انسان ہو تو مال کا استعمال بڑے اعتدال سے کرے گا اور بڑا وہ صحیح طریقے سے مال خرچ کرے گا اور دنیا اس سے مستفید ہوگی یہاں بھی مال کی فضیلت ہے تو باہر یہ دونوں حالات ہیں اپنے اپنے طور پر افضل ہیں یعنی ایک بندہ فقیر ہے لیکن فقیر صابر تو اس کا صبر اس کے لیے افضل ہے اور ایک بندہ مالدار ہے ایک مالدار شاکر تو اس کا غناح اس کے لیے افضل ہے مگر ان دونوں میں افضل کون ہے علماء عوام نے لمبی کی ہیں لیکن میں ایک ملخص ایک نچوڑ یعنی کچھ نصوص کی روشنی میں اپنی رائے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک مالدار آدمی شاکر ہے اور مال کا حق ادا کرنے والا ہے تو وہ فقیر سے افضل ہے فقیر صابر سے انہیں غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے کیوں کیونکہ فقیر فقیر صابر کا صبر اپنی ذات کے لیے اس کی ذات سے باہر نہیں ہے اس کے صبر سے دنیا مستفید نہیں ہو رہی وہ اس کی ذات تک محدود ہے جی ایک نیکی ہے یقینا لیکن اس غنی شاکر ہے اور اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے تو اس غنی کے مال سے دنیا مستفید ہو رہی ہے تو فقیر صابر کی نیکی لازم ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے اور غنی شاکر کی نیکی متعددی ہے جس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں بعض مالداروں کو ان کی ثقافت کے آثار مشرق مغرب اور شمال و جنوب میں نظر آتے ہیں ہر جگہ ان کا مال جا رہے ہیں ان کی میں جا رہی ہیں عقیدے کا درس وہ عام کر رہے ہیں کتابوں کی صورت میں علماء اور دعات کے وظائف کی صورت میں فقراء کو پالنا یازامہ کی سرپرستی کرنا بے تحاشا ان کے پاس نیکیوں کے مواقع ہیں تو غنی یہ شاکر کی نیکی متعدی ہے اور فقیر صابر کی نیکی لازم جو اس کی ذات تک محدود ہے اور اس کی نیکی اس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے ہم اور سارے دلائل چھوڑ دیتے ہیں ایک حدیث پر آئیے غور کرتے ہیں ندیر اسلام تشریف فرما تھے ایک فقراء کی جماعت آپ کے پاس آئی وہ سارے فقرا تھے اور آ کر اسلام سے عرض کیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ذہبور بالجور مالدار لوگ اجر لے گئے ہم پیچھے رہ گئے اصل میں ندیر اسلام کے دور میں ایک مسابقت کا معاملہ چلتا تھا نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی سبقہ لے جانے کی سوچ فقرا نے محسوس کیا کہ مالدار لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں نمازیں ہیں روزے ہیں قیام اللیل ہے قرآن کی تلاوت ہے ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے اور وہ ہے مال کی ثقافت مال خرچ کرنا تو ہم تو پیچھے رہ گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آگئے اور کہا کہ یارسود اللہ ذہب احلسور بالجور کہ یہ جو محلات والے اور مالدار لوگ یہ سارے اجرت کو لے گئے یسلو نقمہ نسلی ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں میں یسوموں نقمہ نسوم ہماری طرح روزے رکھتے ہیں بھائی تصدق ہوں نا بلانا تصدق صدقہ دیتے ہیں ہم صدقہ نہیں دیتے تو ہم پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سرمایہ افلاد فرمایا افلا اضاف علتم ہو اذا تم سبقتم به من قبل کو احد الا من فعل مثل فعلكم کہ میں تمہیں آج ایک عمل بتاتا ہوں اگر تم وہ عمل کر لو تو تم سب سے آگے نکل جاؤ اور تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا اللہ یہ کہ اگر وہ بھی یہ کام شروع کر دیں تو وہ پھر آگے نکل سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ کام تم کر رہے ہو تم سب سے آگے ہو اور تم سے آگے کوئی بھی نہیں وہ کیا ہے یا رسول اللہ بتائیے تو قال تو آپ نے اشاد فرمایا تسبحون سب اللہ دبورہ کُ اللہ صلاح صلاحوں گا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کو وہ تکمر اللہ دب رکل صلاحصم و اور تینتیس بار اللہ اکبر کہو و ب تخمہ اللہ دبرک اللہ صلاۃ الصلاث اور تینتیس بار الحمدللہ کہو یہ تین اذکار ہیں تینتیس تین تین تین تین تین تین بار ہر نماز کے بعد کرو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا اور وہی آگے بڑھ سکے گا جو یہ شروع کر دے یہ عمل شروع کر دے ففالق تو غربا اور فقرا بڑا خوش ہو گئے اور دین کی برکت اور سماحت پر بہت ہی خوش ہو کر واپس آ گئے اور چھپ کے چھپ کے یہ عمل شروع کر دیا فعال مل عمل تو جو مالدار لوگ تھے انہیں کسی طرح اس کا علم ہو گیا نبی علاسلام کے فرمان کا اور اس حدیث کا ان کو علم ہو گیا فضا علوم یہ سب بھائی دون علیہ انہوں نے بھی انہیں کی طرح تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمد للہ تینتیس بار کہنا شروع کر دیا اور صدقے اور بڑھا دیے صدقے جو دے رہے تھے اور ان میں اضافہ کر دیا فرضۂ الفقرہ اب دوبارہ مرتن اخرا دوبارہ آگے نبی علیہ السلام کی خدمت میں فقال یا رسول اللہ عالمائی اخواننا العمیاؤ بما قل جو آپ نے فرمایا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا اس کا علم مالداروں کو بھی ہو گیا فجعلوا الصب وزادوا وزاد بالنفقات انہوں نے بھی یہ ذکر شروع کر دیے سبحان اللہ اللہ, اللہ اکبر الحمد کہنا شروع کر دیا وزادوا والینہ بالنفقات اور نفقات اور صدقات کا اضافہ کر کے اور آگے بڑھ گئے اور اس کو بڑھا دیا فقال النوی صلی اللّہ و وسلم تو رسول اللہ, اللہ سب نے اشاد فرمایا ظالِ فضل اللہ یوسی من میش ب ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے عضا فرما دے اور اللہ بڑا فضل عظیم والا ہے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی یعنی ایک طرف فقراء کا فقر تھا اور ایک طرف مالداروں کا غنا تھا اور ان کے نفقات و صدقات تھے تو نبی اسلام نے فقراء کے فقر کے مقابلے میں مالداروں کے غنا کو فضل اللہ کہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا تو یہ حدیث نفس اس بات پر دلیل بن سکتی ہے کہ غنی شاکر اگر ہے اور وہ اعمال صالح انجام دیتا ہے اور مال کا صحیح مصرف وہ ادا کرتا ہے نکالتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل افضل ہے فقراء کے فقر کے مقابلے میں یقیناً افضل ہے باقی اصل علم اللہ کے پاس ہے ایک فقیر کا صبر کا پیمانہ کیا ہو کیا اس کے صبر کی نوعیت ہو اور کیا شدت کی کلفت ہو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ اس کو کیا اجر دے دے اور ایک مالدار انسان کے تونگوری اور اس کا ذنار کیا اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے لیکن عمومی طور پر ایک قاعدہ یہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ کہ مالدار انسان کی نیکی متعدی ہے اور فقیر انسان کا فقر اس کی ذات تک محدود ہے اس لیے جو ایک مالدار کا عمل ہے اگر وہ شاکر ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل قرار پا سکتا ہے نبی اسلام کی ایک حدیث کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے فقر کی اور مسکینی کی زندگی کی دعا کی تھی اللہ ماہنی مسکین وہ امتنی مسکین بحثر نہیں کہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین بنا کر مجھے موت دینا اور قیامت کی بھی میرا حشر بھی مساکین میں ہو مگر یہ عزیز سندن ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں ہے ویسے ہم نبی علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھیں اس پر غور کریں تو آپ صلیم سیرت طیبہ کے تین احوال تھے ایک حالت تھی فقر کی ایک حالت تھی فقر کی پھر ایک حالت تھی غناح کی اور ایک حالت تھی کفاف کی فقر کا معنی ایک وہ وقت آپ پر گزرا کہ شدید ترین فقر تھا آپ پر جو آپ پر وہی اتری تو مکی زندگی بڑی تکالیف سے عبارت تھی اور بڑے فقر اور تنگی عائش سے عبارت تھی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے ابتدائی سال اسی فقر میں آپ نے گزارے تا کہ فتح خیبر ہوا اور فتح خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ عمر کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد دیا تاجمس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی حصہ دیا اور نبی السلام کو اس خمس سے آپ حصہ لیتے اور اپنے اہل ایال پر سال بھر کا راشن آپ عطا فرما دیتے اور پھر وہ جو سال کا دورانیہ ہوتا اس میں آپ اور آپ کے اہل ایال جب کوئی مسکین آتا کوئی مستحق آتا اللہ کے رانے خرچ بھی کرتے اور پھر معاملہ آخر میں چل کر کچھ تھوڑا بہت تنگی کا شکار ہو جاتا تو آپ کی سیرت طیبہ کا جو اول مرحلہ فقر کا تھا پھر فتوحات کی صورت میں اللہ تعالی نے آپ کو غنا عطا فرمایا مالداری عطا فرمائی حتیٰ کہ وہ وقت بھی آپ پر آیا کہ آپ رمضان المبارک میں تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر تیزی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے اور پھر جب وہ مال خرچ کرتے بقرا کو دیتے مساکین یتامہ کو دیتے تو کچھ مال کی اگر کمی ہوتی تو وہ کمی کفاف کہلاتی تھی کفاف کا معنی ایک اعتزا نہ بہت زیادہ مال ہوتا نہ بہت زیادہ تنگی ہوتی اور پورا پورا ہوتا پورا پورا, پورا پڑ جاتا تو یہ اس کفاف پر آپ کا انتظار ہوا ہے اور نبی علاسلام کی ایک حدیث بھی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالی اسلام کی ہدایت دے دے قد افلہ منہودی علام روزاف و قانہ وہ بندہ کامیاب ہے جس کو اسلام کی ہدایت مل جائے اور کفاف روزی مل جائے کفاف روزی مانا جو اس کے لیے برابر برابر ہو نہ وہ تنگی عیش کا شکار ہو اور نہ وہ فراوانی جو اس کو توانی پر مجبور کر دے تو جو بندہ اسلام کی ہدایت پالے اور کفاف روزی پالے وقناع اس کفاف روزی پر مقتنے ہو جائے اس کی تسلی ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے تو ان نصوص کی روشنی میں ایک منج ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ ایک انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے فقر ہو تو صبر کرے خلاف شریعت کوئی حرکت نہ کرے اور بالکل اپنی زندگی گزارے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ کرے اپنی بھوک اور اپنے فقر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور پیش کرے اللہ تعالیٰ مسبب پر ہے اپنے بندے کو مالا مال کرنے پر قادر ہے تو فقر صبر کے ساتھ ہو فقر میں منفی سوچنا ہو جیسے ایک شاعر نے کہا کم آکل دن آ دن آیت مذاہب ہو و جاہل جاہل تلقاہ مرزوقہ ہاض البی تارکل اوہام ہا و فیر العالم النہی رندی کا آپ دیکھیں گے دنیا میں کتنے عاقب اور عالم اور دانا لوگ فقیر ہوتے ہیں اور کتنے جو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت اور مال کی فراوانی ہوتی ہے اور یہ فرق لکھ کر بعض اوقات ایک اچھا خاصا انسان زندی بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا انصاف نہیں ہے میں عاقل اور دانا ہوں اور صاحب علم ہوں اور مجھے اللہ نے فقیر رکھا ہوا ہے اور فلاں بندہ جاہل ہے اس کو اللہ نے مال دے دیا یہ سوچ کر بندے منحرب ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہرگز نہیں اگر فقر ہو تو اس فقر کو اللہ کی عطا اس کی دین سمجھے اور اس پر صبر کرے اور کوئی منفی رویہ اختیار نہ کرے اور غیر شرعی اقدام نہ کرے اور اگر اللہ تعالی مالداری دے دے تبنگری عطاف رما دے تو اس پر بے تحاشا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس تبنگری اس مال کو وصول کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرے اور اپنے مال میں ایک توازن جو ہے وہ اختیار کر لے اور اگر کفاف کا معاملہ ہو تو کفاف کے معاملے میں پورا اعتدال قائم رکھے کہ نہ تو بالکل تنگی ہو اور نہ بالکل ایک ایسی غنا جو اس کو سرکشی پر مائل کر دے بلکہ اس اس کفاف پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دے قناعت اختیار کر دے علیہ السلام کی حدیث ہے خیر و امور اوسۃحا کہ سب سے بہترین امر وہ ہے جو متوسط ہو درمیانہ ہو تو بعض اوقات زیادہ مال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور بعض اوقات زیادہ فقر بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اگر کفاف ہو درمیانہ درجہ ہو اعتدال ہو تو یہ خیر الامور ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے دین کی استقامت سے طافر معا کیونکہ مال کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی مصولیت بڑی خطرناک ہے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا سیامت کے دن ہر بندے سے مال کے تعلق سے یہ دو سوال ہوں گے من نے اے لگتا سخت وسیم کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو کمانے کا حساب بھی دینا ہے کمائی کا ذرائع آمدن کیا تھے اور مصارف کا امتحان بھی دینا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کیا اس مال سے کیا خریدا کس کو دیا کس سے روکا وہ سارے معاملات کا حساب ہوگا تو اگر اس کے جواب صحیح طور پر دے سکو گے تو چھٹکارا حاصل ہوگا اور جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب و کتاب بھی طویل ہوگا اس لیے میر عمر خطاف رضی الن فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی میرا حساب اس طرح لے لے اس طرح کر دے کہ میرے لیے وہ کفاف کی صورت میں ہو نہ کوئی چیز میرے خلاف ہو نہ کوئی چیز میرے حق میں ہو بس در درمیانہ معاملہ ہو اور اللہ مجھ کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسی استقامت پر ہم سب کی زندگی استوار فرما دے اور اسی پر ہمیں نیکی اور تقوا کی راہ پر چلنے کی توفیق ادا فرما دے اقول اقول حاضر بس وقلیہ ولکم غاہر العبانہ الحمد للہ رب العالمين